بسم اللہ الرحمن الرحیم حقوق العباد صدر صاحب نے بارہ جنوری کو تقریر میں حقوق العباد پر خاص طور سے زور دیا ان کی تقریر سے اگلے دن پورا ملک پولیس کی طرح سے حقوق العباد کی ادائیگی کے مناظر سے دمک اٹھا بارہ جنوری کے دن جن تنظیموں کو غیر قانونی قرار دیا گیا تیرہ جنوری کے دن سے ان تنظیموں کے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی حالانکہ سر صاحب کے غیر قانونی قرار دینے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تنظیمیں ایک دن پہلے تک قانونی تھیں چاہیے تو یہ تھا کہ پابندی کے بعد اس بات کا جائزہ لیا جاتا کہ کس نے پابندی کو قبول کیا ہے اور کس نے ٹھکرایا ہے مگر حقوق العباد کی ادائیگی کی دھن انتظامیہ کے سر پر سوار تھی اب ان کارکنوں کو جیل میں لایا گیا ہے جہاں ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر انہیں تاریک سیلوں میں ڈال دیا گیا ہے اور تو اور انہیں اس سخت سردی کے موسم میں ذاتی کمبر رکھنے اور دھوپ میں بیٹھنے تک کی اجازت نہیں ہے یقیناً ان قیدیوں کے دل حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے مستعد ہو رہے ہوں گے جمعۃ المبارک کے دن مساجد میں علماء اور خطباء کے ساتھ ذلت آمیز شرمناک سلوک کیا گیا پولیس گھروں میں گھس کر خواتین اور بزرگوں کو ہراساں کر رہی ہے چہرے پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والے لوگ داڑیاں چھپاتے پھر رہے ہیں ہر مسجد اور مدرسہ پر خوف اور دہشت کا ماحول طاری ہے اور ہر طرف کالی وردیوں والے دین اور علماء کے خلاف دندناتے پھر رہے ہیں روزانہ ملک دشمنوں کو مذاکرات کی دعوت دینے والے حقوق و پر تلخ تقریریں کرنے والے چین کے ڈرائیوروں کی مثالیں دے کر قوت برداشت کا درس دینے والے اپنے ہم وطن مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں یقیناً اللہ تعالی سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اس کی پکڑ جب آتی ہے تو پھر ہر ظالم کو اپنے ظلم پر پچھتانا پڑتا ہے مگر اس وقت پچھتانے سے کچھ ہاتھ نہیں آتا